یہ کوز جنت کے لیے پیراڈائز کوئز اپنے آپ کو نمبر صحیح ملاؤ دروازہ کھل جائے گا جیسے بریف کیس کا نمبر صحیح ملاتے تو بریف کیس کھل جاتا ہے کوئی بھی نمبر ملا دے کھل جاتا ہے اسی طریقے سے جنت کے آپ کو ہاتھ جنت کو آپ کے ہاتھوں میں دے دیا گیا مگر آپ اس کے دروازے کا نمبر ملا لیں اور نمبر مختلف ہے نماز ہے روزہ ہے زکوٰۃ ہے حج ہے ماں باپ کی خدمت پڑوسی کے حقوق ہیں ایک نمبر بھی اگر ادھر سے ادھر ہو جائے تو بریف کیس کھل سکتا ہے ایک نمبر بھی غلط ہو تو فون ٹھیک جگہ پہ لگے گا کہے پانچ نمبر تو وہی ہیں نا ایک ہی غلط ہوا اسی طریقے سے یہ جتنے پیپر ہیں یہ سارے امتحان ہے جیسے کہا گیا کہ اول قربا جو ہیں ذیل قارب ان کو دینے کا زیادہ ثواب ہے زکوات دینے کا صدقات دینے کا ان کے اگر آپ مدد کریں گے تو اس کا ڈبل ثواب ہے ایک تو ثواب ہو گیا مسکین کی مدد کرنا اور دوسرا رشتہ دار کی مدد کرنا تو دو ثواب مل گئے لیکن عام طور پہ ہوتا ہے کہ چونکہ رشتہ داروں میں ناراضگیاں ہوتی ہیں الکار ال اکارب کال اپنے سا, بچھو کی طرح ہوتے اکرب کہتے بچھو تو عربی میں ایک مثال ہے کہ العقارب کال اکارب رشتے بچھو ہوتے ڈنگ مار تو آپ کو وہ ڈنگ مارنے والے کو دینا جو ہے یہ امتحان ہے بندے کہ اس نے تو آپ کے ساتھ کیا ہوا ہو برا پر آپ کو حکم دیا گیا کہ اچھا کرنا ہے ہمارا اصول یا کہ جی کرے گا تو جی کروائے گا ایک دفعہ کرے گا تو سو دفعہ کریں گے لیکن یہاں کہ نہیں تھی وہ غلط بھی اگر سلوک کرتا ہے تو تمہیں اچھا کرنا چاہیے اور یہ اس لیے کرنا چاہیے کہ اللہ نے تمہیں حکم دیا اور تم اگر اللہ کے غلام ہو تو تمہیں حکم کی پابندی کرنی یہ تمہاری ڈیوٹی ہے تمہاری اپنی ناراضگی اپنی جگہ پہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی اور آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ متار حضرت عاشقہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ پر جب بہتان لگا تو اس کو لگانے میں نہیں لیکن اس کو آگے چلانے میں کچھ مخلص لوگ بھی شامل ہو گئے تو ان میں کچھ لوگ وہ تھے جن کو حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ فیڈ کیا کرتے تھے را خرچہ ان کے ذمہ تھے انہوں نے بھی جب اس کو آگے چلانے میں کام کیا پھیلانے میں کام کیا تو بڑا صدمہ ہوا کہ کم از کم ان لوگوں کی آنکھوں میں کچھ شرم ہونی چاہیے میں ان کے ساتھ کیا کرتا ہوں اور انہوں نے میرے گھرانے کے ساتھ کیا کیا انہوں نے خرچہ بند کر دیا انہ. اللہ تعالی نے فوراً مداخلت فرمایا والا یا تعلیم قربان ومساکین و مہاجرین یافی صبیل اللہ آفو وال اللہ تو ابو نہ مت کسم کھاؤ اپنے رشتے داروں مسکینوں اور مہاجروں کو دینے سے جن پر اللہ نے اپنا فضل کیا یہ تمہاری اپنی کمائی نہیں اللہ نے تمہیں دی اپنا سمجھ کے دیتے ہو درگزر کرو معاف کر دو کیا تم یہ پسند نہیں کرتے کہ اللہ تمہیں معاف کرے حضرت تبو بکر سے اللہ ضلع فرمائے کیوں نہیں اللہ میں تو ہر وقت تیرا کرم اور تیری معافی چاہتا ہوں اور ڈبل کر دیا خرچہ اس کے دورہ دینا شروع تو یہ کرئی ہیں چیزیں جان بوجھ کے رکھی گئی اور ہماری کامیابی کے لیے رکھی گئیں انسان خولے کا حل ہوا اظامت سا شر جزوا وہ اظامت سا نہ ملے تو ہاتھ سر پہ رکھے ہوئے دہائی دے رہا اور مر گیا جی بھوکا جی کچھ نہیں مل جائے منوا پھر روک روک کے رکھنا یعنی ہر حال میں مصیبت زیادہ رہتا ہے پہلے کیا فکر تھی کہ ہے کوئی نہیں اس میں بال سفید ہو رہے تھے جب ہو گیا تو جب بھی مار کے بیٹھ گیا اب یہ کہیں چلا نہ جائے کچھ فکر میں راتوں کی نیند اڑ گئی ہے. اللہ نے مثال دی کہ کتے کو مارو تو بھی زبان لٹکائی ہوئی ہوتی ہے اگر نہ مارو تو بھی اس کی زبان لٹکی ہوئی ہوتی ہے یعنی یہ بندہ ہر حال میں مصیبت میں ہی ہوتا ہے ہو تو بھی اور نہ ہو تو بھی اولاد نہیں ہے تو کھانے والا کوئی نہیں ہے اور جب ہو جائے تو نیند اڑ جاتی ہے ڈاکٹر کیسے بناؤں گا تنخواہ اتنی اس کی کوٹھی کیسے بناؤں بھائی اللہ نے بچہ پیدا کیا ہے تو اس کے اندر جیسے اس کی آنکھیں رکھی نا ایسے ہی اس کے اندر لالچ بھی رکھی میرے اندر میرے باپ سے زیادہ لالچ ہے اور میرے باپ میں میرے دادا سے زیادہ لالچ ہے اور میری اولاد میں مجھ سے زیادہ ہوگی ذرا تعلق ہر جان کے اندر اللہ نے لالچ رکھے وہ سر ماریں گے کم گے ہم سمجھتے ہو جتنا بچپن میں معصوم ہے بڑے ہو کر بھی اتنے معصوم ہوں گے میں ان کے لیے بندوبست کروں نہیں وہ اپنے کھانچے لگائیں گے سورسز پیدا کریں گے محنت کر لیں گے ایک منہ دو ہاتھ تیرے بال کو سفید ہو رہے آج ہمارے جتنے بھی مسائل ہیں زینی جسمانی آوارس جتنے ہمیں لاحق ہیں جو بیماریاں لگی ہوئی بدمنی ہے سکون کوئی نہیں ان اگر ان کی تمام وجوہات کو ایک وجہ میں اور ایک جملے میں بیان کیا جائے تو وہ یہ ہے کہ ہمیں مستقبل کی فکر کھا گئی ہم اس کے ہاتھوں مر گئے کل کیا ہو فرمایا کل وہی ہوگا جو آج ہو رہا نہنو نارجوں کو وہ یا تم کو بھی ہم دے رہے ہیں ان کو بھی ہم دیں گے نہنو کو ہم وہ یا ہم ان کو بھی اسی طرح دیں گے جس طرح ہم تمہیں دے رہے ہیں فکر کس چیز فکر یہ ہے کہ ہم نے یہ سمجھا کہ اپنے بچوں کا رب میں ہوں وہ لکھ دیا خانے میں رب السرا ہیلتھ کارڈ فل اپ کرتے ہیں رب اُسرا میں اب ان کا رب ہوں میں مر گیا تو یہ کیا کریں رب العالمین باقی جو تمہیں بھی فیڈ کرتا یہ فکر کھا گئی اپنے لیے نہیں بندہ جوڑتا اپنی اولاد کے لیے جوڑتا جوڑنا کوئی بری بات نہیں لیکن صرف اتنا جوڑنا جتنا جوڑنا جائز جائز ذرائع سے حاصل کرو اللہ کہا کس میں سے ادا کرو نہ کرا جہاں جہاں جو مدیں اللہ نے رکھی اللہ دینا فیہ الم حق معلوم لائر وال محروم جہاں کہیں نظر آتی ہے جگہ وہاں پہ اس کو خرچ کرو اور اللہ نے تمہیں جو دیا ہے وہ اس لیے دیا یہ اللہ کا دیا ہوا ہے قرآن حکیم بندے کا جب مینٹیننس کرتا ہے اس کا ذہنی اس کا عقیدے کا اصلاح کرتا ہے اس کی سوچوں کی اصلاح کرتا ہے تو یہ بات واضح کر کے کہتا ہے انا ہوا اغنا و اقنا یہ بات اچھی طرح نوٹ کر لو ذہن میں بٹھا لو کہ امیر بھی اللہ کرتا ہے غریب بھی اللہ کرتا ہے اپنی مرضی سے کوئی امیر نہیں ہوتا اپنی مرضی سے کوئی غریب نہیں ہوتا ہم میں سے کون چاہتا ہے رہے گا اگر مرضی چلتی بندے کی مرضی چلتی تو کوئی کہتا ہے کہ وہ غریب رہے کسی بچے کی ماں اس لیے بچہ پیدا کرتی ہے کہ وہ کل ٹائر پنکچر لگائے گا ہر ماں کہتی ہے میرا پتر بابو ہفتے بعد باب دلاتی ہے ہیں میرا پتر بابو لائے. وہ بابو بنانے کے لیے جنتی ہے کنڈکٹر بنانے کے لیے کلینر گاڑیوں کا بنانے کے لیے نہیں جنتی موچی کی ماں بھی یہ نہیں کہتی میرا پتر موچی بنے گا اور نائی کی ماں بھی یہ نہیں کہتی میرا پتر نائی بنے گا تو کہتی ہے باپ نے تو جو منہ کالا کیا کہ میرا پتر بابو بنے ڈی سی بنانا ہے پتر مرضی نہیں چل وہ فیصلہ کرتا ہے جس کو نہیں دیتا ڈگریاں ہاتھ میں پکڑی ہوئی ہیں دھکے کھا رہا ہے نوکری نہیں مل کیوں نہیں مل اگر کوالیفکیشن سے ملنی چاہیے تو تیرے پاس کوالیفکیشن بھی ہے تیرے پاس تجربہ بھی ہے فلاں فلاں فلاں کیوں نہیں ملتی اور جس کو ملی ہوئی ہے اسے سوچنا چاہیے کیوں ملی ہوئی ہے یہ اللہ تعالی ہے جو اسباب پیدا کرتا کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ بندہ انٹرویو دے کے آتا ہے اور کہتا ہے یار تیاری کر کر کے انٹرویو کچھ نہیں ہو ایک سوال کا جواب بھی سیدھا نہیں دے سکا اور وہ بندہ سلیکٹ ہو جاتا ہے. اچھا کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ بندہ آتا کہتا ہے جی کہ انٹرویو میں نے بڑا ٹک کے ٹھیک ٹھاک انٹرویو ہو گئے اور وہ چٹھی بھیج دیتے ہیں کہ جی پھر نہیں آنا کیا ہے یہ دل کس کے ہاتھ میں کون دیتا ہے انا اغنا و <وَأَقْنَا> وہی غنی کرتا ہے اور وہی غریب کرتا ہے اس سوچ کو درست کرنے کے بعد ساتھ فرمائے وہ ان سے سبیل اللہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو اللہ کی راہ میں خرچ کرو اب اس میں اللہ کی راہ سے مراد یہ نہیں ہے کہ اللہ کو کھلاؤ اللہ کو پھیلاؤ اللہ کے لیے گھر بناؤ اللہ کے لیے کوئی بستر ارینج کرو کوئی اسپتال بناؤ نہیں اللہ ان میں سے کسی چیز کا محتاج نہیں مکان کی اسے ضرورت نہیں وہ میں رہتا ہے جو مساجد بنتی ہیں ان کو عزت دینے کے لیے اپنے نام کے ساتھ وہ لگا لیتا ہے کبھی علیہ السلام کی اونٹنی کو اپنے نام لگا لیتا ہے اللہ کی اونٹنی نا اللہ ہے کبھی مسجد کو کہتا ہے بیت اللہ ہے اس کو عزت دینے کے لیے بنتی یہ کس کے لیے لائف فی نولاقفی نور رکا اس پڑھتے اللہ نہیں پڑھتے استعمال ہمارے میں آتی ہے اسی طرح آپ پھلاتے کسی غریب کو ہیں لیکن اللہ اس کو اپنے کھاتے میں ڈال دے کدیچے کچھ میں آ کے کے دن اللہ تعالیٰ بندے سے پوچھے گا میں بھوکا تھا تو نے مجھے کھلایا نہیں بندہ کہہ گیا اللہ تو, تو سب کا رزاق ہے تو تو کھاتا نہیں میں تجھے کیسے کھلاتا تجھے معلوم تھا فلاں بندہ بھوکا ہے اگر تو اس کو کھلاتا تو وہ کھانا آج میرے پاس پاتا میرے بندے میں بیمار تھا تو عیادت کرنے ہی نہیں آیا اے اللہ تو کیسے بیمار ہو سکتا میرا فلاں بندہ بیمار تھا تمہیں پتا تھا تم اس کا پتا کرنے جاتے تو مجھے اس کے وہاں پاتے تو گویا تم میرے عیادت کرنے آتا تھا. اس لیے فرمائنا انا اندامن کسرت القلوب میں ٹوٹے ہوئے دل والے لوگوں کے پاس ہوتا ہوں متکبر اور جبار کے پاس شیطان ہوتا میں نہیں ہوتا ان کی مجلسوں میں بیٹھو گے تو شیتان کی سنگت ہوگی میں تو ٹوٹے ہوئے دل جو مریض آدمی ہوتا ہے بیمار اس کا دل بڑا ٹوٹا ہوا تو اس سے دعا کروانی چاہیے اپنے لیے. آپ جائیں گے اسے دعا دیں گے اللہ تعالی شفا دے آپ کو تو وہ بھی آپ کے بھلے کی دعا کرے تو اللہ نے فرما میں اس کے پاس وہاں ہوتا تو تو اس کی زیارت کرنے کو آتا تو میری ہو جاتی عنف کو سبیر اللہ سے مراد ہے کہ نیت اللہ کی رضا حاصل کرنے کی ہونی چاہیے ابتغاء اوجھ کلا کھانا مسکین کو کھلائے یتیم کو کھلائے اسیر کو و وہ یو تمون تعام ہی محبت رب کی ہے کھلا اس کے بندے کو رائے کیونکہ اس کو کھلانے سے وہ خوش ہو تمون تعامہ اللہی اس کی محبت میں کھانا کھلاتا مسکین و یتیمن وسیرن اور کہتا کیا انمان کم لے واجلہ لان اور عید و من کم جزان و لا شکور دیکھو میں کوئی گل رلے میں نہیں رکھنا چاہتا یہ مت سمجھنا کہ مجھے تمہارا خیال ہے ان نمان و تمو کو میں تمہیں اس لیے کھلا رہا ہوں کہ کسی نے کہا ہے کہ تمہیں کھلاؤں تو یہ نتیجہ کیا ہوگا کہ اس مسکین اور یتیم کا بھی رب پر پیار زیادہ بڑھ جائے گا وہ مالک کس کو میری خدمت پہ لگایا ہوا یہ بھی رب کے لیے کھلا رہا ہے وہ بھی شکریہ رب کا ادا کر اسی لیے تو کہنا لا نید و من ولا جزان میں تمہارے شکریہ کا مستحق نہیں ہوں مستحق وہ ہے جس نے حکم دیا ہے میں تو نوکر ہوں لے کے آ گئے ہوں تیرے تو. تو دونوں رب سے جڑ گئے کہ نہیں جڑ گئے اسی طرح فرمایا لئی سل بر تو کن کی بل المشرقی ول مغربی ولا کن البرمن ولی ول ملا کتابین اس کی محبت میں مال دے تو مال کی بھی محبت ہے اللہ سے بھی محبت دو محبتیں ہو گئی نا زوی نلنا سے ابو شاواتمن السا و البنی ولقناطیر الم قنطرت والفت و الخر المسمت والنام وال ہے نا رب نے رکھی نہ ہوتی تو امتحان کوئی نہ ہوتی پہلے پیار ڈالا ہے جب پیار ہو گیا تو فرمایا اب یہ پوتر مجھے چاہیے چھری چلا دو تیرے ہاتھوں سے یہ ہے بلبنی بیٹا پلما بلاگما سایہ جب وہ اور پلوٹھی کا بیٹا ہے ایک سو دس سال عمر ہے رو رو کے لب سے لیا فراما بل سے آیا جب وہ باپ کے ساتھ بھاگنے دوڑنے لگا اٹیچ ہو گیا باپ کے ساتھ بچہ تو اللہ نے خواب دکھایا اشارہ کر دیا کہ ابراہیم بچے کو ذبح کر رہے ہیں اور محبت جو ہے وہ یہ چاہتی ہے کہ کوئی اشارہ ہی کافی سمجھے اشارہ سمجھے یہ کیا بات ہے مالک ٹھیک ہے پیار ہے اسماعیل سے مگر اتنا نہیں جتنا تم سے ولہزین امن اشد و اب مومن کی شدید ترین محبت کس سے ہوتی ہے اللہ کے ساتھ جب اسے رب اور کسی اور کی محبت میں انتخاب کرنا پڑ جائے جب یہ محبتیں آمنے سامنے آ جائیں اگر تو یہ چل رہی ہے پیرل تو کوئی بات بات کی بھی چل رہی ہے ساتھ ماں کی بھی چل رہی ہے اللہ کی بھی چل رہی ہے وطن کی بھی چل رہی پیسے کی بھی چل رہی ہے جب تک یہ ایک دوسرے کا راستہ نہ کاٹیں جب کوئی محبت انٹرسیکٹ کرے اللہ کی محبت کو تو پھر وہ امتحان کی جگہ اب بتاؤ کیا کرو باپ بچپن سے دیکھ رہا ہے کہ یہ مجھے فیڈ کر جاتا ہے صبح لکڑیاں کاٹنے جاتا ہے کاٹ کے لاتا ہے شہر میں بیچنے جاتا ہے بیچ کے لاتا ہے میرے لیے کھانا لے کے آتا میرا دفاع کرتا ہے کوئی بچہ مجھے مارتا ہے کوئی پڑوسی مجھے مارتا فورن گریبان کے بٹن کھول کے چلا جاتا ہے میرے بچے کو تو وہ باپ اللہ کے رستے میں آ گیا ہے اب وہ عبیدہ ابن الجرا رضی اللہ تعالیٰ نے کا باپ اب انتخاب کرنا یہ امتحان ایک طرف باپ کی قربانیاں ٹھک ٹھک کر کے سلائڈیں لگتی ایک طرف رب کا پیار امتحان ہے کہ نہیں دل پہ پتھر رکھ کے باپ کی گردن اڑا دی رب کے رستے میں نہیں آ اس محبت کو تم بچہ ہے آپ کا بچہ میرا بچہ ہے کوئی انکل اسے ٹافی دے دیں ایک درم اس کے ہاتھ پہ رکھ دیں بچہ ان کی گود میں چلا جائے گا لیکن جب وہ مجھے مارنا شروع کریں تو بچہ تڑپ کے ان کی گود سے نکلتا ہے کہ نہیں نکلتا یہ درم بھی اپنے پاس رکھو یہ ٹافی اٹھا کے وہاں پھینک لو یہ ٹافی واپس آ رہے نکلنے والی میرے باپ ہاتھ اٹھا لے یہ ہوتی ہے محبت سب کے احسانات ہوتے ہیں مگر یہ لالی پاپ ہوتا ہے رب کے احسانات کے مقابلے میں کوئی احسان نہیں تیرا باپ باپ ہی اسی وقت بنا جب رب نے تمہیں چنا ہے انسان بنانے کے تیری ماں ماں بنی اس وقت جب پہلے اس نے احسان کیا تو احسانات کی ابتدا رب کی طرف سے ہوئی اور یہ جو ماں اور باپ اس نے محبت کرنے والے دیے یہ بھی اصل میں رب کا گفٹ ہے یہ بھی رب نے دیے تو وہ محبت جب پڑ گئی تو اللہ تعالیٰ نے اشارہ کر دیا بیٹے کو صبح خواب سنا دیا عدت ابراہیم انی اراف علم میں این ازبا ہو فنز اور ترا دیکھو میں نے خواب دیکھا ہے رات کو میں تمہیں ضبع کر رہا ہوں تم بھی سوچو تمہاری کیا رائے بنتی ہے فنز اور ترا دیکھنا چاہتے تھے کہ میں نے دعا کی ایک تابیدار بچے کے لیے بچہ کیسا کر بچے کا بھی امتحان ہو جائے بچہ نے فرمایا یا ابا طلات و عمر ابا جان جس چیز کا آپ کو حکم دیا گیا وہ آپ کر گزریے ہمت دا ویلا ہمت لڑا دے اف علم ما تو مرئیے فرمایا ابا جان جو خواب دیکھا ہے نبی کا بیٹا ہے مستقبل کا نبی ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا باپ ہے پتا ہے کہ نبی کا خواب خواب نہیں ہوتا وہی ہوتا نبی کا خیال خیال نہیں ہوتا وہی ہوتا فرمایا ابا جو حکم دیا گیا کار گزریے بتا یہ امتحان ہو وقت خض اللہ ابراہیم خلیلا اللہ نے ابراہیم کو خلیل بنا انبیاء کو بھی اللہ تعالی نے امتحانات سے گزار کے مقامات عطا کیے ہیں ریوڑیوں کی طرح بانٹے نہیں ہیں کیا کہ امتحان دی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نحن معشر الانبیاء ہم نبیوں کی ہر آزمائش سخت ہوتی ہے ہمارا بخار بھی تمہارے بخار سے سخت ہو نبی کے بخار کی تپش دور سے آتی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بخار میں مبلات خاتون آئی آپ کی عزیزہ تھیں ہر من لگتی تھی تو ہاتھ چیک کرنے کے لیے کہ بخار آیا کہ نہیں نزدیک لے کے جا رہی تھی سیک لگا اور ہاتھ پیچھے ہٹا رہے ہو کہنا کہ اللہ کے رسول اتنا سخت بخار آپ نے فرمایا ہم نبیوں کی ہر مصیبت اسی طرح شدید ترین ہوتی ہے ہر امتحان شدید ہوتا اسی طرح ہمارا بخار بھی ہوتا امتحانات سے گزارا فی سبیل اللہ جب نام درمیان میں اللہ کا آ جائے تو بندہ یہ نہیں دیکھتا کہ جو سامنے ہے یہ کون ہے یہ میرا دشمن ہے مستحق ہے تو دو یہ اس کا حق تمہارا احسان نہیں ہے اللہ زین موالم حق کن والمحروم اسکول مدارس ہاسپٹل بناؤ فیس ابیر تم نہیں بناؤ گے عیسائی محلے محلے میں لے کے آئیں گے نام کیا ہوگا برائٹ فیوچر بیڑاگر اسکول نہ ایمان سلامت نہ دین سلامت جس میں ان کے کتے کا نام بھی ٹیپو ہوگا وہ نصاب پڑھایا جاتا تم نہیں بناؤ گے تو تعلیم انسانی معاشرے کی جینوئن ضرورت ہے تم نہیں بناو گے تو خلاف اور کرنے کے لیے کوئی دوسرا ہے تم اسپتال نہیں بناو گے تو پھر گنگا رام بنائے گا نا پھر اولی فیملی بنے گا اب تم گنگا رام کے بناؤ کا نام جو ہے وہ فیصل ہاسپیٹل رکھ لو یا بوٹا خان اسپتال رکھ لو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا مزہ تاب کہ گنگا رام کے مقابلے میں فیصل اسپتال اتنا بڑا بناؤ اسکول بناؤ اس میں نصاب کا خیال رکھو دینی تقاضوں کو پورا کرتے ہو اس لیے کہ اب تو یہ بات کھل کر معلوم ہو گئی ہے کہ تین سال تک بچے کا ذہن بن جاتا ہے اکثر و بیشتر جو ڈیولپمنٹ ہونی ہوتی ہے اس میں وہ تین سال کی عمر تک بچہ سیکھ اگر ان تین سالوں میں بچے کی زندگی میں کوئی ایرر آ گیا ہے اور اس کے دماغ میں کوئی داغ پڑ گیا ہے تو بچہ ساری زندگی اس داغ کو لیے رہے گا وہ اس کی سیکنڈ پرسنالٹی بن جائے گی وہ کمزوری اس میں رہے گی تو یہ چھوٹے بچے جسے آپ کہتا نہیں بچے یہ بچے نہیں ہیں وہ انگریزی میں کہاوت ہے کہ اے چائلڈ از فادر آف اے مین اگر بچہ خراب کر دیا ہے تو بچہ خراب نہیں کیا کسی بچے کا باپ خراب کیا وہ بچہ نہیں ہے وہ ایک نسل ہے وہ کسی کا دادا ہے کسی کا باپ مت سمجھے کہ بچہ خراب کیا گیا یہ ان کی پالیسی ہے کہ ان کے بچے خراب کر. انہیں پتا اے چائلڈ از دا فادر آف اے مین بچہ خراب کر دو سمجھو کسی کا باپ خراب کر دیا تم اور جو داغ یہاں لگا ہے وہ داغ اب آگے نسل در نسل چلتا رہے تو یہ بھی فی سبیل اللہ میں آتا ہے زارہ ادارہ چلانا ہے تو فیس تو رکھنی پڑے گی فیس اگر آپ نہیں رکھیں گے تو ایک تو یہ کہ ہماری یہ ذہنی اور نفسیاتی بیماری ہے کہ جب تک کسی چیز کی کوئی فیس اور خاص ٹھیک ٹھاک فیس نہ ہو تو ہمارا دل نہیں لگتا اس یعنی اگر کوئی حکیم ہمیں ہمارے مرض کی سو فیصد مرض کے مطابق ٹھیک ٹھاک دوا دے دے لیکن وہ دو روپے یا چار روپے لے تو بندہ کہتا فٹے مرام کیا نا چار روپے دوائی دیے. اٹھا کے الماری میں رکھتے کھاتے لیکن جب ڈیڑھ سو دو سو درم کے کیپسول لے کے آتا ہے تو پھر ہر کیپسول کے پیچھے اسے بیس درم نظر آتے بیس درم سے مہنگی دوائی ہے کچھ نہ کچھ تو اس میں ہونا ہی ہیں نا مدرسے مسجد کے مدرسے میں فیس نہ رکھو بچہ پندرہ پندرہ دن جناب وہ مسجد میں ہی کوئی نہیں آتا پندرہ دن کے بعد بوتھا نکالا ہوا بھائی کدھر پترا کدھر بھائی جی وہ شروع تھے پیپر ہو رہے تھے یا کچھ تھا نہ کوئی اطلاع دے کے جاتا ہے کہاں جا رہے نہ کوئی چھٹی کرنی ہوتی بچے کا موڈ ہے ہاں جب سو ڈیڑھ سو فیس دینی ہو تو پھر ماں باپ جوتے مار کے دیتے ہیں ڈیڑھ سو دن ہم دیتے ہیں اگلے کو جاؤ رام کے ہوئے تھے وہ پھر مار کے بھیجتے ہیں تو ایک قدرتی بات ہے جہاں خرچ کرتا ہے آدمی پھر اس کو اس کی قدر ہوتی ہے صحاب تو چونکہ انہیں اسلام ملا تھا بڑی قربانیاں دے کے ذرا سی بھی دیکھتے تھے نا کہ کوئی اسلام کے اندر ملاوٹ کر رہا تو غریبان سے پکڑ لیتے تھے ایسی یہ مفت نہیں ملائی ہمیں چونکہ ملا ہے مفت لہٰذا ہمیں اس کی قدر ہی کو پروا نہیں پرواہ کو نہیں مرضی تو انفقو فی سبیل اللہ اللہ کی راہ میں خرچ یعنی اللہ کے لیے خرچ کرو اللہ کی چاہت میں خرچ کرو خرچ کرو تو اس لیے کرو کہ میرا رب خوش ہو اور تمہیں سکون ملے ولا تلک بے عیدی کو ملا اپنے ہاتھوں اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو اس کی دو توجیہات ایک تو یہ ہے کہ اگر آپ کو نظر آ رہا ہے کہ سامنے شیر کھڑا ہے تو شیر تو شیر ہی ہوتا ہے نا چاہے وہ سرکس کا ہی ہو لیکن شیر تو شیر نے کہا تھا سالن سڑا ہوا بھی ہو تو دال سے تو اچھا ہی ہوتا ہے کہتے تو سالن ہی ہے نا ہے تو شیر اور عربی کے ایک مثال ہے کہ اگر تم شیر کے نواجز دیکھ لو داریں دیکھ لو تو یہ مت سمجھنا کہ شیر مسکرا رہا ہے بلکہ وہ تمہیں کھانے کے لیے وہ رہا ہوگا اب آدمی اس شیر سے بچاؤ کی کوئی تدبیر نہ کرے اس کے پاس چلا جائے اس دروازہ کھول کہے کہ گیٹ آؤ باہر نکل جائے مارا جائے گا نا وہ بند فوراً اپنا تحفظ کرنا چاہیے کیا؟, کیا تمہارا آنکھوں کے سامنے آخرت نہیں ہے کم از کم آخرت کا ایک سیرا تو تمہارے پاس ہے نا دوسرا سرا تمہاری نظروں سے اوجل ہے لیکن ایک شیرا تو تمہارے سامنے ہے نا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 اللہ کی راہ میں خرچ کرو یعنی اللہ کے لیے خرچ کرو اللہ کی چاہت میں خرچ کرو خرچ کرو تو اس لیے کرو کہ میرا رب خوش ہوگا اور تمہیں سکون ملے ولا تلک بے آئی جی کو کا اپنے ہاتھوں اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو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 اور عربی کے ایک مثال ہے کہ اگر تم شیر کے نواجز دیکھ لو داریں دیکھ لو تو یہ مت سمجھنا کہ شیر مشکل رہا ہے بلکہ وہ تمہیں کھانے کے لیے وہ ہوگا اب آدمی اس شیر سے بچاؤ کی کوئی تدبیر نہ کرے اس کے پاس چلا جا اور دروازہ کھول کر کے گیٹ آف باہر نکل جائے مارا جائے گا نا وہ بندہ فورن اپنا تحفظ کرنا چاہیے کیا تمہارا آنکھوں کے سامنے آخرت نہیں ہے کم از کم آخرت کا ایک شیرا تو تمہارے پاس ہے نا دوسرا شیرا تمہاری نظروں سے ہو جل ہے لیکن ایک شیرا تو تمہارے سامنے ہے اسلام آباد سے پتر جاز میں بیٹھتا تو ماں کی تسلی ہو جاتی ہے پتر دبئی جا رہا حالانکہ ماں کی نظروں سے دبئی اوجل ہے کن اسلام آباد ایئرپورٹ تو نظروں کے سامنے نا تو یہاں سے بیٹھا ہے تو دبئی جا رہے قبر میں اترا تو دبئی جا رہا فکر مت کرو وہ یہ ایئرپورٹ تو شکر کرو اللہ نے تمہارے سامنے بنایا ہے آخرت تمہارے سامنے لوگ اس میں اترتے چلے جا رہے ہیں اترتے چلے جا رہے ہیں. کسی کے لیے بھی اس میں کوئی استثناء نہیں ہے. نہ کسی بادشاہ کو نہ کسی نبی کو نہ کسی ولی کو اس کا دروازہ کھلا ہوا اور دنیا جا رہی ہے ہم اپنے ہاتھوں چھوڑ کے سیاف کر کے آتے ہیں پھر اس کا علاج کیوں نہیں کرتے یہ ہلاکت ولاقوی کو ملتا ہوں تمہیں سامنے پتا ہے کہ آگ ہے دفاع کیوں نہیں کرتے بندوبست کیوں نہیں کرتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو اپنے اور جہنم کی آگ کے درمیان کسی چیز کو آڑ بناؤ والا بشک کتنا اگرچہ کھجور کی گٹلی کیوں نہ ہو اگرچہ کھجور کی گٹلی کیوں نہ ہو لیکن اپنے اور آگ کے درمیان آڑ بناؤ اب آدمی کہہ جی کھجور کی گٹلی کیا ہے تو کھجور کی گٹلی کو بہت ایک درخت لگے صدقہ ہو گیا تری اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نیکی کی جب لالچ دی ہمیں فرمایا دیکھو خبردار نیکی کو کبھی حقیر مت سمجھنا شاید وہی نیکی تیری جنت میں جانے کے سبب یا کبھی نیکی کی حکارت تمہارے دل میں نیکی کو حقیر سمجھ کے چھوٹا سمجھ کے چھوڑنا مت اور گنا کو حقیر سمجھ کے کرنا مت شاید وہی گناہ تمہیں جہنم میں لے یعنی بندے کے دونوں پلڑے برابر ہو گئے ایک نیکی ہو تو جنت میں جا سکتا ہے ایک بدی ہو تو جہنم میں جا سکتا ہے اب وہ بدی چاہے تھوڑی سی ہو ایک سرسائی ایک ماسا ہی ہو پلڑا تو اس نے جکا دیا نا تیرے لیے تو کوئی امالیا بن گئی ہے وہ. اس لیے کہ وہ جہنم میں جانے کا سبب بن گئی تو وہ چھوٹی تو نہ نہ رہی پھر جس نے بندے کو جہنم میں پھینک دیا آدمی چاہے چار فٹ سے اوپر سے گر کے مر جائے تو بندے کے لیے وہ جگہ کچھ کوئی... وہ پہاڑ سے گرتا تو بھی کیا ہوتا مر چار فٹ سے گرا مر گئے کے لیے وہ چار فٹ بھی چار سو فٹ تو نیکی کی لالچ دیتے ہوئے کہ دیکھو خبردار کبھی بھی یہ مت سمجھنا کہ میں اتنا نیک ہوں کہ مجھے اب اوور ٹائم لگانے کی ضرورت ہی کوئی نہیں ہمیں اکثر مرض یہی ہے خاص کر کے ہم آپ دیکھیں گے کہ مولوی حضرات علماء حضرات اور وہ لوگ جو دین کا کام کرنے والے ہیں یہ سوشل ویلفیئر کے کاموں میں بہت پیچھے ہوتے کیوں ہوتے ہیں رات دن قال اللہ و کال رسول کیا مولویوں کے پاس پیسہ کوئی نہیں ہے وہ اس معاشرے کا حصہ نہیں قال اللہ کال رسول میں ان کی زندگی گزرتی ہے وہ سمجھتے ہیں کہ تو ہماری تنخواہ ہی اتنی ہے نیکیوں کی کہ یہ اوور ٹائم لگانے کی ضرورت ہی کوئی نہیں اوور ٹائم لگائیں یہ جن کی داڑھی منڈی ہوئی ہے کلین شیف لوگ یہ پیسہ دیں اور دیتے بھی اکثر یہی لوگ پچیس پچیس ہزار درم دی۔ میں نے تو آج تک یہی دیکھا جب بھی کوئی اعلان ہوا ہے مولوی کی نظر بھی نہیں پہ پڑتی تو اس کی وجہ کیا ہے کہ نیکی کی حکارت آ جاتی یہ تو وہ ہے یہ لوگ کریں آخر یہ بھی لو کچھ کر کے جنت میں جائیں نا ہمیں چلے جائیں یہ جنت میں ہم اتنے وقت کر کر کے جائیں ساری ساجہ حجد پڑے ایک جگہ بیٹھ بیٹھ کے چٹائیاں گسا دیں ہم نے یہ موج کرے پورے پورے شہر گھومے تو کم از کم کا نے بھی کچھ کرنا چاہیے یہ چیز نہیں ہونی چاہیے دیکھیے حضرت موسا علیہ السلام ہم نے پڑھا سورہ قصص میں کل پڑھ کے گئے جب اللہ سے دعا کی تو یہ نہیں کہا کہ اللہ فلاں چیز چاہیے فلاں چیز چاہیے فلاں چیز چاہیے, چاہیے فرمائیں رب خیر فقیر اللہ میں منگتا ہوں فقیر محتاج ہوں تو جو بھی دے رہی تیری مہربانی مجبور آدمی یہی کرتا نا منگتا یہی کرتا ہے جو کہتا ہے کہ نہیں بابو سو روپے یہی لینا ہے وہ منگتا نہیں ہے وہ جگہ ٹیکس لینے والا ہے گنڈا ہے وہ منگتا پن پوائنٹ نہیں کرتا کہ اتنے دو تو اٹھا کے پھینک دے گا وہ. وہ گنڈا ہے منگتا نہیں ہے منگتا تو آگے کر دیتا تیری مرضی ہے تو جتنا بھی سکا اس کے اندر ڈال اللہ تعالی کو یہ ادا اتنی اچھی لگی جتے لگ. تو میرے اوپر چھوڑ دیا اللہ نے روٹی کا بندوبست کر دیا پانی کا بندوبست کر دیا چھت کا بندوبست کر دیا نوکری کا بندوبست کر دیا شادی کا بندوبست جو مانگا جا سکتا تھا سب دے دی تو نیکی حقیر نہیں ہر نیکی پہ یوں ٹوٹ پڑو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ادا آپ نے سیرت میں پڑھی ہوگی کہ آپ بچے کو بھی سلام کرنے میں پہل کرتے کیوں اس لیے کہ رب کا حکم ہے بالکل خی خیرات نیکی میں ریس لگاؤ دوڑ لگا دو جب نیکی دیکھو پتھر دیکھتے تھے تو پہلے لگ اسکول جھک کے اٹھاتے تھے کبھی نہیں کہا میں رسول مجھے کیا ضرورت ہے چھوٹے چھوٹے کاموں کی اے تم اٹھا لو یہ پتھر اس جگہ پھینکاؤ نہیں ایک دفعہ مسجد میں ایک صاحب سوئے ہوئے تھے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ نے حضرت علی رضی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ علی اس کو جا کے جگا اس کو نماز کا ٹائم گئے جا کے جگایا بندے کو ہلایا ہلو اٹھایا اب وہ بندے جو تھے اس زمانے کے بڑے اجڑ لوگ تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بیٹھ جا وہ بندہ کہتا ہے اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ مواوس کیا نہیں بیٹھوں تو حضرت علی رضی اللہ اٹھانے کے بعد فرمایا کہ اللہ کے رسول آپ تو نیکی میں سبقت کرنے والے ہیں اور یہ ظاہر یہ نیکی کا کام تھا کسی کو نماز لوگ آپ نے مجھے کیوں کہا یہ بڑا آج اکڑا واقعہ ہوا ہے تو میں اس کی حکمت جاننا چاہتا ہوں انہیں پتا تھا کہ نبی کی ہر چیز کے پیچھے حکمت نبی کی مسکراہٹ بھی خالی نہیں ہوتی دہذا بعض حدیث میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ حدیث کے روایت کرنے والے مسکرائے یہاں تک کہ جو محدث حدیث پڑھا رہا ہوتا ہے جامعہ بن نوریہ میں جامعہ فاروقیہ میں وہ بھی اس حدیث پہ مسکراتا ہے وہ مسکرات پہنچانا بھی اس کی ذمہ داری ہے یہ باقاعدہ اصول ہے کہ جس حدیث پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے ہیں محدث اگر وہ حدیث درس دے رہا ہے اس کا دنیا کے کسی مدرسے میں بھی چاہے اس کا بیٹا بھی اندر مرا ہوا پڑا ہوا بھی جنازہ اس کا پڑھانا ہے وہ اس حدیث پر اس لیے کہ وہ مسکراہٹ بھی امانت ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہنچا نہیں تھا تو کہتے تھے پوچھتے نہیں ہوں میں کیوں مسکرائے ہوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ کہتے جی وہ صاف پوچھواتے تھے کہ پوچھو کہتے جی کیوں مسکرائیں کہتے ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ حدیث بیان کرنے کے بعد مسکرائے تھے اور ہم سے کہا تھا کہ پوچھتے نہیں ہوں میں کیوں مسکرایا اور ہم نے پوچھا تھا کہ اللہ کے رسول آپ کیوں مسکرائیں تو اللہ کے رسول کہتے تھے اللہ بھی مسکرایا ہے اس بار اس لیے میں مسکرایا اس لیے تم بھی مسکراؤ اس لیے مولانا سلیم اللہ خان صاحب جامعہ فاروقیہ میں بیٹھ کے مسکراتا ہے اس لیے کہ وہ مسکراہٹ اللہ سے ہوتی ہوئی امانت ہے جو جانی چاہیے تو میں نے یہ بات کو شروع کی تھی میرے جان سے نکل حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے تو وہ جانتے تھے کہ ان مسکراتوں کے پیچھے بھی کوئی نہ کوئی حکمت ہے پوچھا اللہ کے رسول مجھے کیوں کہا آپ آپ تو دوڑ کے نیکی کرتے ہیں حکم ہے اللہ اسی لیے یہ بڑی کراچ کی بات ہے کہ کوئی بندہ نماز کی صف میں جگہ دیکھے کے اور کسی کو کہے کہ تم کھڑے ہو یہ اس نے نیکی سے نفرت کی اور یہ اتنی بڑی بات ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لاپ دو یو اخر وخر ون آتے وہ ان دخا کوئی بندہ جب صف میں پیچھے ہٹتا رہتا ہے تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اگرچہ وہ جنتی ہو اسے پیچھے کر دے گا تجھے باہر میں جانا چلو پیچھے جگہ بنے تو دوڑ کے نہ گھسے وہاں پہ تو دوسرے کو کہ ویکینسی نکلتی ہے کام کی تو رشوت دے کے جا کے لیتے ہو حکم یہ ہے کہ دنیا میں دوسرے کو ترجیح دو کسی کو بتاؤ کہ یار میرا تو پھر بھی گزارا ہے میری تو پندرہ سو کی لگی ہوئی ہے تم بالکل ہی بیکار ہو فلان جگہ بائیس کی نوکری ہے. جاؤ وہاں کاغذ اور فروت تیری پندرہ کو بائیس کی برکت عطا کر دے خیر کرو کسی دنیا میں کرو نیکی میں حکم کیا پستا بالکل خیر دوڑ لگاؤ پہلے کرو ایک ساتھ گھوڑا بکرا تھا گھوڑے والے نے کہا جی میں یہ ایک سو درم کا دیتا ہوں انہوں نے کہا نہیں زیادہ کرو چار سو گرم کا گھوڑا خریدا وہ سو کا دے رہا تھا انہوں نے چار سو کا خریدا جب وہ گاہ دے کے چلا گیا تو بندہ ان سے کہنے لگا کہ صاحب وہ ٹھیک ٹھاک اپنی مرضی سے سو درم کا بیچ رہا تھا آپ نے چار سو کیوں کروا لی کہنے لگے اسے پتہ نہیں اس گھوڑے کی نسلوں کا پتہ نہیں ہے گھوڑا بڑا نسلی گھوڑا بڑا قیمتی اسے تو نہیں مجھے تو پتا ہے اور میں نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی ہے کہ میں دوسرے مسلمان کی خیر کروں گا اپنی خیر کی بیعت نہیں دی اپنی خیر کی تو کتے کے اندر بھی رکھی گئی ہے وہ بھی بوٹی اٹھا کر لے کے دور چلا جاتا ہے بھوک نہ ہو تو دفن کر دیتا ہے لیکن خود اپنے لیے تو کتا بھی فکر کرتا ہے اور بندہ تو تابے دوسرے کی فکر کرتا اور جس دن سے میں نے بیعت کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر کہ میں دوسرے مسلمان کی خیر خواہ کروں گا میں نے ہمیشہ دوسرے کا بھلا سوچا اس میں میرا تین سو کا نقصان ہوا ہے لیکن میرے مسلمان بھائی کا بھلا ہو جو چیز مجھے ملی ہے وہ اس قابل ہے اتنے کا ہے گھوڑا حکم یہی ہے وہ پوچھا کیوں آپ نے فرمایا علی اگر میں اس بندے کو جگاتا اور وہ آگے سے کہہ دیتا نہیں اٹھتا نیند میں تھا فرمایا کافر ہو جاتا نبی کو کہہ رہا ہے نہیں اور تمہیں سو دفعہ بھی کہہ دے تو کوئی بات سوئے ہوئے آدمی کے ایمان کی کتنی فکر ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. کیوں؟ وہ جو کسی نے کہا نا کہ پھلا پھولا رہے یا رب چمن میری امیدوں کا جگر کا خون دے دے کر یہ بوٹے میں نے پالے یہ امت بڑی مشکلوں سے جوڑی تھی محمد رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے مولویوں نے تو ٹھپے لیے ہوئے کافر کرنے کے حکم یہ تھا مسلمان کرو انہوں نے تو جناب علی مشین رکھی ہوئی ہماری پنجابی میں ہے علیہ نہیں کہ سلیا نہیں زیادہ ایسا نے کیا نہیں کہ کافر قرار دیا نہیں کافر ہو گئے اور بیوی کو طلاق ہو پہلی فکر بیوی کی اور تیری بیوی تجھے جدا ہو گئی آپ نے فرمایا علی اگر میں اسے جگاتا نیند میں کہہ دیتا نہیں اٹھتا تو کافر ہو جاتا تمہیں سو بار بھی کہے نہیں اٹھتا تو کوئی بات اس لیے کہ تیری اطاط اس پر واجب نہیں ہے میری اطاط اس کے ایمان کا حصہ ہے سوچتا بالکل کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے بچے سے دائیں طرف بیٹھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پانی پیتے ہیں پانی میں سے کچھ چھوڑ دیتے صحابہ کی عادت تبرک لیتے اور اپنے دائیں طرف والے آدمی کو حضور دے دیتے تھے اور سارے ایک, ایک, ایک نہیں جس کو ملا پورا پیالہ ہی گھونٹتا ہے وہ پی گیا کوشش کرتے اور اندر سے آواز آتی تھی اس پانی میں اپنی ماں کا حصہ مت بولنا یہ پانی اندر بھی پہنچانا ہے میں نے بھی پینا یعنی یہ نبی کا موضاء ہے کہ شور کی ذات میں چار باقی رہے ورنہ میاں اور بیوی بی کی جو تکلفی ہوتی ہے اس میں شان شون باقی کوئی نہیں رہتی وہ باہر والوں کے لیے پریزیڈنٹ گھر وہ دوسری بار سالن بھی نہیں دیتے قدرتی بات باہر والے مسئلے پوچھنے آ رہے ہیں گھر و مسئلہ بتاؤ بھی تو اتوار کوئی نہیں کرتا گھر والوں میں کوئی چاہتا یہ بھی نبی کی سیرت کا آپ انداز دیکھیں کہ نبی جتنے دوسروں میں مقبول ہے گھر والیاں بھی پانی کے لیے اتنا ہی مرتی اضرت ابن عباس کو پکڑا دیا نے دائیں طرف بیٹھے تھے لیکن آپ نے ان سے کہا کہ اگر آپ اپنے بڑے کو دے دیں ابو بکر صدیق رضی اللہ دلا بیٹا حضور نے تو اپنی روٹین پوری کی ابن عباس فرماتے ہیں اللہ کے رسول میں ابو بکر سے زیادہ محتاج ہوں حضور بڑے خوش ہوئے اس جگہ پر اللہ دین کے معاملے میں اس کی کو اور زیادہ دین میں ہرس ہے نا نیکن تو خرچ کرو اللہ کی رام عام فکوفی سے ولاکو بھی ایجیک اپنے ہاتھوں اپنے آپ کو ہلاکت میں مار ڈالو اس کی جو دوسری توجہ وہ یہ ہے کہ ایسا نہ ہو کہ جس طرح نیکی کا گنا کا جذبہ مشتعل ہوتا ہے نا اسی طرح نیکی کا جذبہ بھی مشتعل ہوتا اسی اشتعال میں تم سارا کچھ ہی مت داؤ پر لگا لو اور اپنی اولاد کو تم پھر زکات لینے والے بنا دو جا لا کا مغلولہ تھا نیلا اپنے ہاتھ کو اپنی گردن سے مت باندھ لو یعنی بالکل ہی کوئی نہ خرچ کرو ولا تب سوت کل اور سارے کا سارا پھیلا بھی مت دو فتح کو دا پھر تو پھر تسرت زدہ ہو کے ملامت زیادہ ہو کے بیٹھا رہے خود اتنا رکھ لے کہ تجھے سوال نہ کرنا پڑے یا سو یا سلونا کا ماضا ان آپ جو پوچھتے ہیں کہ کیا خرچ کریں کہو کہ سرپلس آپ ضرورت باقی کیا بچے کو پڑھا رہے ہو اس کی فیس دینی ہے سارا دے دو گے مہینے بعد دو مہینے بعد چھ مہینے کے بعد فیس کہاں سے دو اس کا حساب لگا کے پیسے کو رکھ لینا تو بری بات نہیں وہ تمہاری ضرورت ہے ابھی تمہارا کیس چل رہا ہے تم نے وکیل کرنا ڈیڑھ لاکھ ہائی کورٹ میں سپریم کورٹ میں وہ تم رکھ سکتے کل کیا کرو آف یہ جو کہ ضرورت سے زیادہ اسے مراد یہ نہیں ہے کہ جو رات کی روٹی کھائی ہے اس کے بعد صبح کے لیے نہیں رکھنا اور سارا پیسہ دے دینا ایک صاحب آئے اور انڈے کے برابر سونا تھا ان کے پاس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا آپ نے سونا لیا اس بندے کو دیکھا اور آپ نے اسے واپس دے دیا لے جاؤ اور اپنے اخلاجات پورے کرو انہوں نے پھر دیا حضور نے پھر واپس کر دیا کہ میں نے آپ سے یہ کہا ہے کہ آپ لے جائیے اس کو اور اپنے گھر والوں کے لیے ضرورت کے لیے سے انہوں نے تیسری بار پھر پیش کیا آپ نے وہ انڈا پکڑ کے اتنے غصے سے ان کو مارا کہ اگر لگ جاتا تو سر پھٹ انہوں نے فرمایا لوگوں پہلے سونے کے انڈے تقسیم کرتے ہو بعد میں پھر خود بھیگ مانگنے لگ جاتے میں تمہیں کہہ رہا ہوں کہ اپنی اولاد کو فقیر مت کرو حضور اس کے حالات جانتے ہوں گے کہ اس کو کہیں سے ملا ہو, یہ نیکی کے جذبے سے آج دینے اگر اس کے گھر میں فاقہ ہے حالات پتہ ہوتے ہیں محلے میں مدینہ کو اتنا بڑے کوئی شہر تو نہیں تھا ایک بس حضور جانتے تو اس میں اپنی ضروریات کو دیکھ ولا تلکو بی کو ملاتا ہے اپنے ہاتھوں اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو جو اللہ نے دیا ہے اس میں سے اس طریقے سے تقسیم کرو کہ تمہاری اپنی ضرورتیں بھی پوری ہوتی ہے اور دوسرے کا سوال بھی پورا ولا تلکو بی کو آسنوں احسان کرو خرچ کرو بھی دو بھی تو اچھے طریقے سے اسے دو آخن کا ماں آسن اللہ دے کہ پھر اس پیسے کے پیچھے مت پڑ جاؤ تانا مت دو اپنی اولاد کو بھی مت بتاؤ کہ میں کس کو دے رہا ہوں تمہاری آنٹی کو دے رہا ہوں زکات بیٹا تمہارے چچو کو زکات دے رہا ہوں مت بتاؤ وہ بچہ ہے کل وہ تانا دے سکتا اپنے چچو کے بیٹوں کو مت بتاؤ فرمایا اللہ ان فی اللہ. ثم لا ما بے منن ولا ازن جو لوگ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں پھر اس کے پیچھے نہیں لگ جاتے اس طرح جس طرح مچھلی کانٹا نگل لے تو پھر پکڑ لیتے ہیں نا مچھلی کہاں بھی جائے گی تو آپ کے ہاتھ میں رہے گی تم لے مان کا کو منن نہ احسان جتلا کے کسی کے والا ازن اور نہ دے دیکھ اب یہ احسان اور ازیت دیکھ تو احسان یہ ہے کہ اب ایک دفعہ دے تو دی اب ساری زندگی کے لیے اتنا بن گیا اس کی اولاد کو بھی ازن یہ ہے کہ زکات تو دے دی اب روز ان کے گھر چائے پینے کے لیے پہنچے ہوں پکا تھا گڑ گڑ گڑ اب اس کی بہو بیٹیاں اوکا بھر رہی ہیں دیئے یہ سب زکات دیتے ہیں ہر سال ہمیں چوبری صاحب مت اس گھر میں مت جاؤ اسلاف تو جس جگہ زکات دیتے تھے وہ بندہ سامنے آ جاتا تھا تو ان کی نظر جھک جاتی دور کے پہلے سلام کرتے تھے کہ کئی دن میں یہ نہ آ جائے کہ میں زکات دیتا ہوں اس کو اس کو مجھے سلام کرنا چاہیے اور اگر نہ کرے تو گھر جا کے کہ بندے کی اکھن شرم ہی کوئی نہیں رہے ہر سال زکات دیتا ہوں سلام ہی نہیں کیا لفٹ ہی نہیں کرائی اس تو سلام اس کا بدلہ ہو زکات رکاٹ لگی کوئی نہیں ہے یہ جب دے دو اسی لیے کہا کہ دائیں آتے دیتے تو بائیں کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ کیا دیا ہے ایک انداز یہ ہے صدقات احسن اچھے طریقے سے دو اور اس بات پہ یقین رکھو کہ تم نے جو چیز ادا کی ہے جس کی رضا کے لیے کی ہے اس کو پتا چل گیا ماں یق من نجوا صلاحت ان اللہ ہوا رابع ولا خم ست اندر تم اسی طرح میں ہوا ما کم یہاں تک فرمایا کہ اس کے ہاتھ پر پڑنے سے پہلے رب کے ہاتھ پر تمہارا پیسہ جاتا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی نے جب کسی کو صدقہ دیا کرتی تھی تو اس کو اتر لگایا کرتی خوشبو لگایا کرتی کسی نے کہا کہ اماں یہ کیوں کرتی ہیں آپ آپ نے فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ جب تم اللہ کی راہ میں دیتی ہو تو کسی فقیر کے ہاتھ پر پڑھنے سے پہلے وہ پیسہ رب اپنے ہاتھ میں لیتا اور بڑھا کر میں چاہتی ہوں کہ خوشبو والا رب کے ہاتھ پر تو رب کو پتا چل ہمارے لیے ایک پرابلم یہ ہوتا ہے کہ ہم اگر کسی کے لیے کچھ کر لیں یعنی مسکا پالش کر دیں اگر کسی کو تو پھر مصیبت یہ ہوتی ہے کہ آپ اس کو پتا کیسے چلے کون جا کے اسے بتائے کہ ہم نے یہ کی کسی کے لیے بینر اٹھا کے ہم کھڑے ہوئے تو ہم کوشش کرتے ہیں کوئی فوٹوگرافر ہمارا فوٹو لے لے کو اخبار میں دے دے تو پتا چلے شہزاد کو کہ ہم نے ان کا استقبال کیا کوئی قصیدہ کہہ دیا تو کوشش کی کہ کسی کے ذریعے ان کے دیوان میں بھیج دے تاکہ انہیں پتا چل جائے کہ میں نے کیا مہربانی کی اس لیے کہ بندے کے اندر ایک فطری جذبہ کہ جس کے لیے اس نے کیا اس کو پتا چلے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مطمئن رہو مماتن فکن خیرن فإن اللہ بھائی علیم اسے پتا اور جب تم بار بار بات کو گھولو گے بتاؤ احسان جتلاؤ گے تو پھر وہ کہتا ہے جب بندہ صدقہ دیتا ہے چھپ کے دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا ریٹ چھپ کے دینے والا لگا دیتا ہے جب بندہ اس کا چرچا کرنا شروع کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ فرشتے سے کہتا ہے کہ وہ فلاں آدمی کا صدقہ جو ہے اس کو سرری صدقے سے جاہری صدقے کی فہرست میں داخل کر دو اور اس کا ریٹ وہ لگا دو جب بندہ بار بار اس کا تذکرہ کرتا پیچھے نہیں چھوڑتا تو اللہ تعالی کہتے ہیں فرشتے کو بلا کے صاحب کے صدقے کو جاری صدقے کی لسٹ سے نکال کے ریاکاروں کے کھاتے میں ڈال دو اور ان کے ثواب کو حبت کر تو اسے معلوم ہوتا ہے اور ساتھ اس نے یہ فرمایا وما انفق تم انشئی انفی سبیر لیفا ہوا یوخ تم جو بھی اللہ کی راہ میں چیز دیتے ہو اللہ تعالیٰ اس کا خلیفہ تمہیں دنیا میں ہی دے دیتا کمپنسیٹ کر دیتا تم تم نے کسی کی مدد کی بیماری میں تمہاری اولاد پر بیماری آنے والی تھی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ صاف کر دو دیکھو بیمار کس نے مدد کر دی خوش ہو کے اس کے بچے کی بیماری اس کی بیماری اس کے گھر والوں کی بیماری اللہ تعالیٰ معاف کر دی یم اللہ ما یشاہ امل کتاب وہ امل کتاب ماسٹر کمپیوٹر اس کے پاس ہے وہ کتاب وہ جس کی چائے صاف کر دے جس کی چائے باقی رکھ ہم اسی لیے تو دعا کرتے ہیں اگر آگے پیچھے نہ ہو کوئی صاف نہ کر سکتا تو پھر دعا کرنے کا فائدہ کیا ہو یہ تو دعا کرتے کہ مالک تیرے کہاں ہو تیرے پاس امل کتاب ہے کوئی آنے والی ہے ڈیلیٹ کر. تو ہو سکتا ہے کہ ت نے دس درم دیے پر وردگار نے ہزار درم والی بیماری جو ہے اور زینی ازیت اس کہ اولاد بیمار ہو اگر ایک زینی ازیت ہوتی ہے احسن اچھے طریقے سے دو جس طرح رب نے تمہیں نے دیا رب نے دیا ہے تو کہتا میری اتنی تنخواہ ہے میری اتنی کمائی ہے میری اتنی انکم ہے بھی رب کا ذکر کیا رب نے تمہیں آگے کیا ہوا ہے کہ یہ کمار یہ احسان ہے کہ نہیں ہے ایک ساتھ تھے میں اس وقت نویں کلاس میں پڑھتا تھا تو واپسی میں سائیکل پہ آ رہا تھا تو وہ صاحب پیدل آ رہے تو تھے وہ ٹھیک ٹھاک جسے والے آدمی تو میں تو اس وقت پان جیوں کا سیا تھا تو میں کیسے ان کو بٹھا انہوں نے کر کیسا کرو تم میں تمہیں بٹھا لیتا ہوں سائیکل پہ بیٹھ دو پانچ کلومیٹر کا فاصلہ تھا پانچ چھ کلو آ گئے ہو اور گاؤں میں وہ جس آدمی کہ جی بڑا دلیر بچہ جی بڑا شیئر بچہ مجھے بٹھا کے لایا ہے سائیکل اور میں سینہ سے کر کے چلتا حالانکہ وہ دو من کی لاش مجھے نہیں لیکن وہ, وہ کیا کہہ رہے بچہ تکو جی بچہ تکو اور میرے جیسی باٹی دیکھو جی سائیکل چلا کے لائے بڑا دلیر دا بچا کشمیری بچہ جی کہ پسلی فالتو ہی میں شیر بنا ہوئے میں نے کسی کو نہیں بتایا کہ نہیں جی یہ میری سلاح میں چلو ٹور بن رہی ہے مفت میں تو کیا بات؟ اللہ تعالی نے ہماری ٹور بنائی ہوئی ہے تیری انکم میری کمائی یہ میری کمائی ہے, تیری کمائی نہیں ہے یہ اللہ کی کمائی اس نے دیا ہے اس نے یہ سلاحیت دی تیرے اس کمپیوٹر کا اس نے پروگرامنگ اس نے کی ہوئی ہے ایک اشاری کے برابر تیرے اس دماغ کا ایک حصہ متاثر ہو جائے تو, تو کپڑے اتار کر مری روڈ پر ننگا پھرتا ہوا نظر آئے کتنا بڑا احسان ہے کہ آگے ہم کو کیا ہوا ہم سینہ پھلا کر گا تم میری کمائی میں کما رہا ہوں میری انکم میری تنخواہ یہ اس نے لگائی تیرا کچھ بھی تیرے سے لاکھ لوگ دکے صبح نکلتے ہیں دھکے کھانے نوکری کوئی نہیں ملتی ہوں تو دو بھی تو کیا ان کا احسان دیتا اللہ تعالی ہمیں اور پھر کیا کہتا ہے کہتا ہے مان جل جی اللہ کرے تو دن حسن اس کا احسان ہے چیز اس کی ہے قرض قرض